نعوه لله نعمله وننفعه وننصره ونبذيبه ونضر الطيامين ونقول إلاه من شرورنا نبتنا ومن سلسلات عبادنا من يهد إلاه فلا رسولنا ومن يهد في جوطنا وخابنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نحفة حدره ورسوله يا إسواليبيل آه اقتقوا الله حق الضقاته ولا تبعوتن لإسجارها أنتم مستمون يا إسوالي لا تقتقوا رفاكم الذي صرقكم من نفس واحدة وصرق منها أفنها وغسقهم هم من كثير ومن شراها واضقوا الله الذي تشاركتون به والفرحات من الله كان عيكم رفيدا. يا هم والذين آمنت الله رسوله قولا سبيلا لجعلكم عامالكم ونقفلكم قولكم ونقفلكم ورسوله بخلقا صورا عظيما. الضربات فشينا خيرا وقال لنا هذه ابي محمد صلى الله عليه وسلم وشرح امور احداثها وقلنا محتذكر في العام وقلنا في عام وقول قران الله قام الى كثيرا من الكلام يشرفون الذين يشهدون مقام كريم وان يشتموا بذلك لينا طه وذوكم او ينصرو और गुरु का हमने गाय आज कुत्ते का मौजूद है जिसमें नदी हरेश्वर आस्थान का یہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کی اہم خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے امتی حسین نے اپنے نئے شار کی ابتدا محرد سے رکھی تھی محرم شاہ کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور محرم کی پہلی تاریخ ہمارے سال کا پہلا نہیں ہوتا ہے اللہ حضاً منٹ والا ہی نےا بنایا ہے اور اس طرح کرام کی ہجرت سے ہو رہا ہے اسی لیے ہمارا اسلام سال جو ہے اس کو کچری کہا جاتا ہے تاکہ ہم مسلمانوں میں شاہ کی ابتدا محمد وسلم کے ہجرت سے حمت مقررہ لے وکیل مرورہ کی طرح جو آپ نے ہجرت کیا ہے اس سے ہماری اتنا تعریف جو ملی ہے اس لیے ہماری اسلامی تعلیم اور اسلامی فنڈ کو بھی سال کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مہینوں کی اور, تیسلانی اور, تیسلانی اور تیسلانی کی اپنی اسلامی اور چینی سال کی قدر و قیمت کرنے میں تو بھی کمائے نہ بھی اللہ برقرار نہیں شراک اسلام کو نقصان کو محرا کر پیدا کیا اور پیدا بھی کیا ہے السمۃ اللہ عدین نے غالب السمۃ اللہ عدین یہ کہا کہ سارے عرب کے لوگوں یا اجم کے لوگوں ہر دس عمر و شراب ساری برائیاں زمین کی روک آپ کی تھی انڈیا رب العالمین نے جب اپنی زمین والا دی تو ان کے کردار ان کے اطراف ان کے کام ان کے آمان اتنے سنر کے لیے و بابا کا تمام لوگوں کے کردار نے رب کو بہت ہی ناراض کیا اچھا رقم خوش خود دے کر اچھا سب کو کرم کیا اور انسانوں کے انسانیت پر اہم فاطی انسانوں کو انسانیت نکلانے کے اور حیوانیت سے نکال کر اور مخلوط کھیلا کرا کر کے آج اچھے سے کے لیے اللہ ری ندی محبت دنیا والوں پر بکوش سمایا دنیا والوں نے بکوش کمایا اور جس وقت اللہ اپنے نبی کو غور سے کر کے بھیجا اسی وقت کر کے دنیا کھلو ہمارے آپ کی ندی کا نایا ہوا کا نام تو ملو ہمارا حر و سلان سا سلان ہم نے آپ کی کو جو بھیجا ہے یہ پوری باتوں کے لیے رحم بنا کر کے دیا ہے اندھارا نے کچھ لیکن بچے کے لوگوں نے جس شہر میں اور جس گاؤں کے اندر سب سے پہلے اندھکارا نے اپنی گرمی کو اپنا پرینام پہنچانے کے حکومت دیا وہ اللہ سب سے بڑی دشمن میں لے کا آپ سکار یہاں تک کہ بال بار کے اندر آتا ہے ایک موقع پر یہ کوئی باہر کا ہر سوکھ کے اوپار مچھلی میں جو سارا بادھا لگا کرنا اس میں اپنا سامان دیکھنے اور بچنے کے لیے آیا تو کہتا ہے میں نے ابھی کو غریب منتر دیکھا وہ منتر یہ تھا کہ ایک سورج نورا کرتا ہوا جان اور سب اس کے چہرے کے کر رہا ہے یعنی میں نے دیکھا کہ ایک اور والوں سے کہیں ہوتا ہے اور بڑا سا پتھر اٹھا کر کے اس کے اوپر پانچ لیکن پورنہ کمان سڑا نکلے مارنے والے کو جب بھی کر کے اس کے دکاندار کے پاس پہنچ جاتا ہے ان کو کچھ ہے और मैं दूध के कमाका देता हूँ वो अंतर पुराना था पीछे से आता है और दो बारा फिर पर पंखा कर दोष मारता है इस तरह से मैंने बार बार देखा ये नौजवान पत्थर मार इसको मारना चाहता है ये अपनी अपने बुरा पी जाता पचे लगन के कार्य और यह वहां पर बड़ा मौमद जो है एक पुरानी चेहरे वाले इस मान को पत्थर नि میں نے زندگی میں پہلا پہلے والے منظر دیکھا ہم نے لوگوں سے پوچھا مرحران کے کون سی ساتھ ہے جو پتھر پر پتھر کھا جا رہا ہے اور آگے بہت جاتا ہے لوگوں نے کہا آپ یہ اکیلے نہیں مارے ہر دل کے بونے آپ کا متوازن محر بنایا ہے اللہ کا پریم پہنچا رہے ہم نے لوگوں نے کہا سنٹری سنبھال کامیاب ہو جاؤ گے اگر کرنا تو تمہارے مورتی پوجا کرتے ہیں ان کو تم چھوڑ دو کہا یہاں پڑنے والے نہیں تو وہاں پہنچانے والے کو پتھر میم لوگ بتایا کہ ان کا سڑا اور ستھرا مار سب نگی رہے گا سہارے کام کو جی مار پائے ان کو تکلیف کی گئی آخرکار نگی رہے رات کو تحرا کے تحت پہنچانے پر مکے کے لوگوں کی پابندی رہا تھی طرح طرح کی تنظیمیں کی کمیٹیاں ہر انسان اس کے ساتھ کون لیجیے دو لوگوں کو منا کرے ہو گئے کبھی آپ کو شاہر تھا کبھی آپ کو محدود تھا کبھی آپ کو کمانا تھا کبھی آپ کو شاعر تھا کبھی آپ کو قانی تھا سر آپ کو بدنام کرنا چاہے اور جو جن ایمان لگا لیتا تھا اس کو کسی کو آپ کہا کر کے اس آگ کے انداز کو دکھا کر کے اس پر والے انسان کو سنخار کو دکھا کر کے انڈاروں کو دیکھا کر کے سیلے کو سمجھا کر کے دونوں طرف سے دبا دیتے تھے تاکہ یہ کی بنا لگ سکے اس کے بلن میں چڑھیاں سردھر کر کے جب آپ کے اندر ایک پر کسی کو اس طرح سے تدیف کیا آپ نے کہاں بنتے ہیں جن کے ہندوستارا بھائی ان کے سینے پر لگنے کا پکڑ اور خاروع کو بعد ہاتھوں کو کھولنے کا سی کار سماج کے کے سے کر اور اس لے دو اس تمہارے دکھوں کو ہم نہیں مانتے کہ ایک سندر آخر فیصلہ کیا بچے کو کسی اٹھنا نے بات تھا جو بڑا بڑا اور اس نے اپنے हर आदमी को मधुबनी दे रखी है इसलिए आपने फैसला किया कि ईमान लाने वालों अगर उपाय के लोगों को बर्ताना भी कर सकते तो बेहतर है कि हम चाहे व्यक्त कर जाओ <i. ouv> اور سارے سارے کام ہمیں مکے کو کسی بھی سورت میں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے آپ یہ اپنے آس پاس کا رونا ہو سارا اور آپ کا مکے والے ہمارا فرح اللہ کا فرحان ہماری دعوت کی ملک رہے ہیں تو یہ طرح سے کامکن ہے کہ تاعق سے لوگوں کے دن واپس کر جائے اور وہ کرنا پڑھ کر دن ہو جائے اپنے آباد پر اپنے ساتھ لیے اور سب کچھ مرما کے ساتھ کرے سارے پڑے جانے کے بعد آپ نے جہاں اس نام کتاب پیش کیا اور جہاں دونوں کو شروع کیا وہ بچے والوں نے خطرناک لے گئے وہاں کے بڑے لوگ انہوں نے اپنے کاروں اپنے نوگروں اور اپنے جن کو تب سمد مان کر کے بڑھاؤ جی رہے تھے دارکوں نے بتانا شروع کیا آپ کی سرکر اس قدر اور ہوگی اور اس قدر آپ بہتر ہوئے کہ آپ کے سر گوار کا روز بہ بہ کر کے آپ کے روزوں میں آیا اور جس کی وجہ سے آپ ایک اس کی شکل کی نکل رہے شاسن تک دکھا کر کے بیچ میں گر پڑے مدد کر ساتھ رو دیں گے کسی بھی سورت نئی پراسان اٹھایا اور ایک طرح سے تو ہمیں کہتے ہیں یہاں آپ کے اوپر بکوا کرتے نہ بکوا نہیں کرتا پہ طرح کے لوگ लेकिन ہیں لیکن जाने کنٹرنے کے بعد کیونکہ آپ اپنے موجود ہے आपको वालों सबके जाना बहुत बड़ा ठीक था और साए वालों पर आपने भरोसा किया था और साए ने आपका इसलिए नवी रहे होने का कोई चार नहीं था जिस मेरे परिस्थित को समझदार निे और कारण हमको भेजा है इस सोलो सही को आज को पहले क्या पता है अगर अंडावत काला ने हमको दिया تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے پوری آبادی اور نہیں آئے آپ نے رشتے پر جواب دیا کہ روز میں ہو اور پیسہ بردار کرتا ہو ہمیں آج تو اس کو یہاں سے ہم رہ سکے واپس کر سکے ایک دین کی کدھر کے ایک بنایا سارے پانوں میں تو کھٹا دیا سب سمان رکھے اور سب کے والے ایک بالکل ان کے تو ہم آپ چکے ہیں کئی فخرا ہم آپ ہمارا سہا ٹھکانا ہوگا سب کے والوں سے بات واپس ہوگا ہو سکتے ہم بیٹھے نہیں جا سکتے ہیں ہم بہتر ندی بول دیکھی ہر تارہ کسان پر یہی چیز رکھتے ہوا میں بہت بڑی بہت بڑی نصیحت اور ملتا ہے کہ ایک وہ ہمیشہ کسان سرکار کو رکھنا چاہیے دشمنوں سے دشمنی سے شروع سے اس جان سے دشمنوں سے گھبراہٹ کے سر تارہ سے کام کرنا چاہیے نہ کر اور اسے گھبرا کر کے میں کے سامنے رکھنا چاہیے اتنا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے جب دیر بہتر اور بچے میں جاتی ہو سکتے ہیں سب کے بالوں سے کام سکے ہمیں تو سب آپ ہے اور ہم ہے ہم کسی انسان سے پیغام پہنچانے والے نہیں ہے ہم اللہ کے رسول ہیں اللہ اللہ نے انہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے پل کو تک رکھا ہے جب تک اللہ کا پیغام ہم نہیں پورا پہنچا دیں گے نہیں سکتی تم سو پریشان ہو اس نفرے فرق ان رکھا اللہ ایسے کو اللہ ہمارے کو وہ ہماری پریشانی کو دور کرے گا اور ہماری مشکلات کو ختم کرے گا اور ان کو کیا خبر ہے وہ اس نفراد نیا کروی رہوں ہم جو تیس پہنچا رہے ہیں وہ باپ دادا کرتی ہمارے ساتھ ہوتا اور آج ہو گئے تو اپنے ساتھوں کے ساتھ ہیں دیکھا بھی دیکھا کہ ہو اس نے کہا لوگ کیا پیسہ پہنچانے کے لیے والوں میں کافی والوں میں ہمارے ساتھ میں کہا جا تعالیٰ کے فیصلے کے انتظار بیٹے کو لے اور اپنے انجام کو سوچ لو تمہارے دنیا کے سب سے بڑے તમ wow. બસ ہمارے تو ہمارا محسوس نہیں کہاں سب سے مجھے بھی پور چار کو حفاظت کے ساتھ سوال کیا اور آج سے میرے ستر میں دینا ہوں کسی گیس بات کی گئی تھی ہے سردار کے تعلیم کیا بڑی بیٹی گئی چین کے پاس کیا اس وقت کو سارے بچہ ہو رہے تھے طے کر رہے تھے کہ کوئی کو بھی آپ ان کے ساتھ کیا گا وہ فیصلہ کیا ہوگا ایک یہ ہے کہ ان کو طے کر دیا جائے اور سنو یا ان کو قصر کر دیا جائے اور یعنی کو ملک سے باہر نکال دیا جائے اور رکھنے کی اور ہمارے پہنچانے کی جا رہا نہیں ہے آپ کو یاد ہے آپ کو کسر کر دینے کے فیصلہ کر رہے تھے کچھ لوگ رہے کچھ کسر کر دو کچھ نکال قطر نہ کرو کنو کر دو جس ان کو دلا اس وقت کیا سوال اللہ ہے ختم ہو گئی آپ نے آپ کے کتا ہے اللہ بہت تھا بڑے پریشان لیکن اب تک انتظام کرنا پڑے گا چاہتا کیا بولے اصل میں آج تمہاری کی راجونی کی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے یا اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے پیٹ کرنی आप یا تمہاری دردن مارنی تھی اور یا تو اس کو درست بدل کرنی تھی کچھ خبریں آج منگوایا آج چرچا آپ کے گھر کے جب آپ کے دادے میں تنا تا ساتھ رہے تھے بڑھ بڑھ مل رہتی ہمارے رم نے ہم کو آپ سے پہلے ہی بتا دیا اور ہمارے رم نے ہمارے بات کرنا بتا دیا یہ سنتے ہی اصوال رہتے ہیں یا نشا کی یو نکل سر کو اے کرنے دیتے من الطاقة نريح إطرار كامل إطرار كامل أو تحلها رأس الله من آيها جميلة وقال رأس أجدني وقال رأس أجدني وقال رأس أجدني وقال رأس قرآن کا کیا اور اپنے سب و تنگ سے ہمیں جہاں پہنچاتا ہے وہ ہمیں سرما کوئی چار اور جو ہے اللہ <سؤال> ناراض کو بات کر سکو اور دوستوں تک سمجھا سکو اللہ اور کچھ اور سہارن پارا اللہ تعالیٰ کیا نئے شاپ کو ملا اس سے بہت بڑی چیز ہمارے سامنے آتی اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو پاس وہ کہہ نے بیس اسلام آپ کو بڑھا اس بیس اسلام سے بڑی کوئی سب سے اچھی نعمت اللہ نے بتا دیا ہے وہ اسنان ہے الگ اللہ کے عظیشن دھینا جس چیز کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت فرق ہٹارا کا کوئی اوکن نہیں ہو سکتا اس چیز اس چیز کی عکالت سے چیل کے بچانے کے لیے اور اس بیل پر قائم رکھنے کے لیے دنیا کی ضرورت پڑے تو دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کر دیا جا سکتا ہے دنیا کی تمام چیزوں کو سر کیا جا سکتا ہے لیکن دنیا ہے کسی چیز کے لیے چیل کو نہیں چھوڑا جا سکتا لیکن آج ہمارے نزدیک جب بے سبھی اور بہت چیز ہو جیل میں جانے چیز دنیا کے اور سلام کا خوش دیتا ہے یہ مسلمان کو خود میں رکھتا ہے یہ چار پکڑا کر دیتا ہے یہ بڑا کام کر دیتا ہے آج مسلمان اور اٹھا سکتے ہیں کہ تیس کھا صرف سوڑنے کے لیے گیا نہیں ہاں سوچنا کہ بیس کے لیے دل کو چھوڑنے کے لیے گیا ہے اسی لیے اور جو کل ہے نکل کو پسند کرتا ہے منفی میں آ رہا سے جو انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے تو آپ نے بات اللہ پہ ہزار کے نتیجہ کسان کہتے اسلام کی قرآن کی نرس تھی اللہ کی تیس و سدس قیمت ہوتی ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی شیمت ہوتی ہے बड़े वक्तियां और इसी ईवर के बाद अल्लाह ने यह दिशा कर दिया तब खुश करना है तमाम अखबार को अल्लाह के लिए एहतियात مشین آ جائیں اور لگ نہیں کوئی مشینیاں اور فاضل کرے گا ندی جانے تو کتنی گنجی رہی ہے آپ نے نمبر ایک آپ کو اپنے علی گڑھ چلایا نمبر دو اپنے ساتھ افت کو چھوٹا نمبر تین ہاتھا ہندی ترقی سے توشا تیار کروایا لوگ ہیں اب خوشی خان کے ساتھ خدمے اپنا دوستہ تیار کر کے رہیے اور جب آپ سارے ہیرانے تین دن تک چکے رہے تو پوری خبر منتے والے کیا کر رہے ہیں جس کی ذمہ داری میں خبر کسی کے لیے اگر آپ کو متنی اب گندہ کو رکھا की کونارا یہ مقبر کیا تھا کہ ہم کس راستے سے جا رہیں के اگر کنگوں کے کسانات ہو اس جب آپ باہر تو آپ نے آخر دن کو آپ نے سمایا تو ہم کو بدلنے کی طرح چلو کہ جہاں آپ راستہ ہو مت کے بارے میں گے, تو کسی خبرنے کے کیا اور جب یہاں بیٹھے چلے آئے اور سارے کنارے پر کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بھائی کہاں ہے کتنی کا اپنے سب کو دے گا تو ہمیں ہمارے امر پر سارے ہمارے ہر کھڑے ہیں یہ سارے اخبار اپنا دیکھنے کے بعد اس طرح سے آپ نے تھا اب تو بچنے کا کوئی کار نہیں ہے تو آپ ہمیں ساتھیوں کا کوئی تیسرا ساتھی کوئی ان کے انداز ہو جی نے یہ سارے اسپتال کو نہ لینے کے بعد سب کیا ایسا نہ ہو بی چالیس ہزار تھا پاکستان میں جمع ایک بعد ایک سال تک اور آپ کے کمرے میں ہزار زیادہ شیمردی ہوگی تو ہمیں نو شریف وہ پھروائے گا نہیں ہمارے سبق about it وہ بھی کسی کو نہیں مستور میں مثلا اللہ تعالی حضرت کے پیچھے مورا ہمارا پھر حرام کی اگے وہ اقرار کو کے بارے میں کیا تھا جو معلوم ہے لا تھا کہ کہا تو وہاں تھا پھر اللہ ہم یہاں رہتے ہیں اور ہمارے لیے ان تمام صفات پر قائم ہیں اللہ ہم تمام تمام صفات کو کہتے ہیں اللہ کو نہیں کتنا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے غریبوں کو کفایت ہو سکتا ہے وہ نے حق کو پہچانا اللہ کا اللہ کا نام کے پیوں نے دین کی محبت آخرت کی محبت اپنی ہر رات ارحم الله انت فاعد عن وقت الاكل الله في الله عارفه لجدها نفسك اياكم دعك عن التصلاط <تصفيق> فالله يرضكم والروح تذكركم الله اعاده الله